میرے واجب نترام استاد میں فاض بہرگ مترام کے بعد پارلیمنگ مدرم صاحب اور بانیان محفل احمد صاحب اور حضرت موجانا محمد اعجاز احمد صاحب دو ہزار سونے سال میں مسلمان پراؤں السلام علیکم حالے میں ہف گو ہق بیان استاد اللہ مولانا شاہ محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور سے مبارک دیے تقریبا چیز پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہوا ہے, ہے رب العالمین مولا ناد اللہ تبارک و تعالی تمام خطا نا فرما کے درجہ اٹبند فرماوے منفرد فرماوے اور ارسد کے اندر آنے والے تمام دوستان نلہ تعالی دنیا آخرت کی شہادت اور رحمتہ فرماوے دوستوں دوستو مولانا دن نے سیرت ہوں کا سبوت شرافت کا سبوت ان تو کو ملو ہوا استاد شکیردوں تو پچھڑی پیر مریدا تو پچھڑی پیر دیا کی کانتا بندہ بیان کرا جو مرید ویخو بھی بندے دے پتر نے پیر بھی کسی کام دا ہونا ہے تو جی مریض ڈلر ہو اسلام کا پتا نہ ہو جنیاں مردہ کامتا دھیان پہ کرو ادر نہیں بن ہاکم تو پچھاڑیا جاکم دی عوام دیکھو اگر وہ ایمان آئے نے غیرت آدل والے انصاف والے نے محبت والے نے آداب والے نے تمام انسانی سفات عوام چوڑے سمجھ لو ہاکم جڑا وہ پھر کسی سید لاؤ فاروق کے آزم ورگا ہوگا کہ جی عوام ڈگرا وگ ہومیل ہی نہ آپس دے اندر ایک دوسرے دے حق مارن تک کھو تو لگے کڑے ہونے سمجھ لو جڑا ہاکم بیٹھا ہو کوئی یزید ہونا ہے پکی گل پیاس رہا ہاتک موام تو پچھڑا پیر مرید تو پچھڑی استاد شگرد استاد تو پچھڑی میں مولانا لا کے بچیا نو رات دیکھا ان آداب دیکھے نے بولنے کا انڈا دیکھا مہمان نوازی دیکھی تو ماشاءاللہ اللہ دین اسلام دی تعلیم اس وقت جس طرح بھی ہے ادی پچاڈی جی چلی خڑی اُن کو حاصل فرمائی اللہ تبارک و تعالی مولانا مولا ناد بچیا نظور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑا صدقہ سچا خادم دین اسلام بنا دے آمین اور اس جوکن حضور سرکار نال ہمیشہ آباد کے ساتھ فرماوے دوستو جناب در دو سامنے مختصر وقت کے اندر جب تک اللہ تعالی نے چاہا ان شاء اللہ وزیر جس موضوع پہ گفتگو کرانا گا غور نال سمجھا جی تمہارا عمارت عائن نال دوسرا خلافت الہیہ ہی ہے کہ میں بننا تو میرا حکم اللہ لا حکم صرف اللہ دا ہونا تلاو آنا تلاو تو اپنا حکم نہیں چلاونا تیسرا کام سبادت الاحیہ کا فرشتے خالی عبادت کرتے ہیں انسان دو کم وادو کرتے ہیں دو کم دے زائد نے فرشتیاں نو فرشتے صرف اللہ اللہ کر دقوج کوئی سجدے کوئی قیام چال ہے چلا اللہ ان تصویر ربھی کرنی ہے ذکر کرنا عبادت کرنی مگر دو کم ان کوئی نہیں کی اللہ سوڑے دے حکم نو اپنے تے چلا کے دوسرے تے چلاونا نائب رب کا بننا خلیفہ بننا ایک کم ان کوئی نہیں دوسرا زمین آبادی آپ کام فرشتے آ کے یہ کڑک تھوڑی ایک کڑک تھوڑ اصل ہی بیجنی ضرورت اپنیا کے بندوبست ایسا کرنے میں یہ تین کما واسطے اللہ تعالی نے انسان نا فرمایا ہے جدو تین کما واسطے رب نے زمین تھے کہ جی ہے تو اس اسپا کلاہ نے ان تیناس تین پورے کرنے شریت فرمائی تکالیف دتے کہ ظاہر عبادت جو کرنی ہے تو دسنا ساجی کی تھی آج میں عبادت کرنی ہے تو کی طریقہ ہونا ہے اوہ طریقہ بھی شریعت دستی توجہ نہیں کیتے ہیں اگر زمین تے تو خلیفہ بڑھ نہیں حکم میرا چلا نہیں اپنے تے بھی, دوسرا تیوی تو اوہ حکم کی چلا ہونا ہے اگر لوکہ تیوی چلا ہونا ہے اوہ بھی سارا نبیدی شریعت ہی دستی شریت دسیا حضرت فاروق کے آزم بادشاہ بن کے دنیا چلائی ناجو نال گل سمجھا جے اللہ کی مہربانی جنہ گند پیا نا بڑی صفائی ہو جائے گی بہت گند حضور سرکار سدقے نکل جائے گا سان نبی پاک سرکار دی شریت اور دین دی گہرائی دا پتہ ہی نہیں اسا صرف اہم سمجھی کھڑا کہ مسجد پا لی دو چار پٹیاں سدیاں نماز پڑھیا تو پیسے چار لا کے دو چار کعبے تلاف کابے تو سمجھے شرح نبی دی پوری ہو گئی <تصفح> کم نہیں یارہ جم دا ایک مشین پانی ہوتی نال سات نماز پڑھنی ہوں یا مدینے دی زارت کرنی ہوتی نہ نبی پاک نیاسی جنگا لڑنیاں پیڑیاں سن تو نہ پاک حسین نو کربلا جانا پینا سی مسجد نبی پاک دی بڑی بڑائی کڑی سی توجہ نہیں کی نمازا حضور کول پہلو سکھی کھلے سن حسین اتے ہی باہر رنگ اللہ اللہ کردے رہندے رہتے افیڑا سی لیکن پاک حسین نو جو بہتر دینے پڑے وہ خالی نماز روزے کا مسئلہ نہیں تھا وہ نبی کی شریعت کاملہ کا का مسئلہ تھا تو کملا امانت الاحیہ سی اللہ دی امانت صرف امی شہ نہیں جن پاپا سمجھی کسے سمجھا میں سر تگ چ رکھی میں اپنا دیر پورا किसे पां वक्ति नमाज पड़ी तो वेड़े बहर निकल के वेख्या जबरील किड़े पास किसे तस्वी हाथ पड़ी तो इन्नेकनाल वलीमन बैठाओ बा और जनाब तस्वी तो हर वे हाथ रखते तस्वीर तो हाथ वेला आता ही नहीं यह हम पता नहीं भी तस्वीर यह चलता की पै کسے داڑی شریف خالی چ رکھی تو سمجھ بچا بس جی میں بھی پاک سکار کا کوئی حق فرد ایجا نہیں جا جی پورا نہ کر لیا ہوگا تجربہ میں حیران ہونا داڑی تزید بھی رکھیسمیاں پی سر پگ اس بھی رکھی, سی قسمیہ سر تے سے بھی رکھی سی اگر پگ تڑی فکیری ولایات پر اسلام ہوگا یزید آ جائے اس حالت پیر ملنا سونی دہلی رکھی سو بڑی سونی پانی نہیں رکھی اس پر سبکے جاوا میرے پاک نے انا نو نے حسین نے انہوں چیزاں نہیں ویکیا پاک حسین ویخیا رب کی اس امانت نیک حسین دپردی بلاؤ امانت جیدے اللہ سونے نے عبادت بھی رکھی سی عبادت کے طریقے بھی سن خلافت بھی سی نال زمین دی آبادی آم بھی, بھی سیزا سی کے تمام طریقے اللہ سونے نے جہے سن کٹھے کر کے حکام شریعت تو امانت اللہ سونے نے سب تو پہلا پیش فرمائی الگ سما وا پسمان آسمان اگے جسم ہے آسمان بلندی اڈی نو پیش فرمائی اس بعد زمین نو اور وال جبال زمین کے اتنے پہاڑے پھر بہت تکڑے نے پیش فرمائی کہ ایسا شریعت اپنی دینی لینی جے لیکن حکم نہیں سرمایا حکم حکم نہیں فرمایا اگر حکم ہوں تو پھر آپ سر جھکا لیں گے. اختیار دتا سی لینی جے ساری امانت کن سدا منصوبہ ہے لینا جی قبول ہے جی جدو انہ اللہ دی امانت تے نگاہ فرمائی نا تو قرآن فرما ہے نہ ملنا و اشفک نہ انکار کر بیٹھے اٹھا اٹھاو تو گئے گئی کام بھارا سڈے کول نہیں چکیا جا اسا نہیں اٹھا سکتے مولا اسادر ڈرنے یہ کم سڈے تو پارا ہے اچھا اتے ایک گل سمجھی اللہ تیری میری نگاہ تمام آسمان زمین پہاڑ بے شعور نے یہ بے شعور نے حکم یہ گل کرو سمجھ دے ترے میرے ذہن زہنچے ہوئیے بھائی اے چیزاں بے شعور نے تو ساری گل نہیں سمجھ دیا لیکن قرآن فرماندہ اپنے مولا کی ساری گل سمجھے جی نہ سمجھتے رب دنکار کرتے جب سمجھتے ہی نہ تو انکار میرے کی شاید پھر ڈر گئے کم سڈے کو یہ پارا اصا نہیں بچا سکنا بولا نہیں چک سکنا ڈر بھی گئے یہ مطلب یہ نکلیا کہ اللہ نے ایسا ایک شعور امام چیز رکھے جس شعور نار اللہ سونے کی گل تمام چیزاں سمجھ لینا <تصحاب> <تصحاب> <تصحاب> <تصحاب> <تصحاب> تو تیری میری نگاہ چور نے مولا دی بارگاہ چ سب شعر آئے تا کر کے جڑا فکیر سڑا اللہ کا ولی رب سونے کی امانت پوری چک لو چک کے مولا سونے کا پورا بن جائے نائب جتر پہاڑ زمین آسمان اللہ بادشور نے اسی طرح رب داپ کے اگے بھی بادشہ بن جگہ کی راک سبھا پرانے خدا تھا جنوب استمداد کر کے گل سمجھ اللہ د فکیر تتر آخیے نا اور پتھر اڈ پتھر نہیں اڈن لگا ج بابا فرید چاہتے ہو بن تیری میری گل نہیں سمجھتا تو بابے فرید نہیں ہے معلوم ہویا اصل کسور سب و وچ نہیں بے شعور اصل اصل آ جے شعور والا ہوئے مہرے علی تاجدار گولڈا ورگا تو پھر ہر شہ شعوری تو اشارے تچدی ہاں تو قبلہ خالق کے تعنات نے وہ اپنی امانت تکالیف شرعیہ نبی پاک دی شریعت بے حکم اللہ سونے نے پیش فرمایا زمین سمانت ہوں اللہ کا قرآن سنا وغیرہ رات آخان اللہ سدکے جاوا رب فرماؤں امانت الردو ملا و اشفق ن مل ہل انسان انہ کا ندلو مل جب امانت سونے رب دی ہر شا نے قبول نہیں کی انسان بیٹھا سی جب ویکیا ہوے مولا دی امانت ہوئے رب دی امانت कबूल करने तो हर कोई घबरा सत अगे वे आंधा मौला सो यह अमानत मेरी झोली में जिन्हू कोई नहीं चुकता ए सामू चुका देसैन द भावे कख भी न रवे तेरी अमानत चर्क नहीं आगा हर शायद डर गई गई घबरा गई गई کسی بھی اللہ سونے دی امانت قبول کرنے دلا کو اللہ پچھو نعرہ مارا تو سمجھ کو پچھو نعرہ پہ لگتا بڑا زور دار ہوں نعرا مارو تو سارے سن لین سبحان اللہ ادا دیا بندہ جو فرمان سن کے جا او امانت الٰہیہ او شریت مستفا جس نال درد محبت دی دولت بھی پیدا ہوں درد بھی اسے شریعت پی آئی عشق بھی اسی درد پیائی یہ آشقا دا کم شرح نال نہیں ہونا آشک دی لائن وکری ہوں شریعت کی وقری ہو آشک لائن وکری ہوئے نبی دی شریعت تو آشے کھوتی کا تو ہو سکتا ہے آشے ککڑوں ہو تیو سک آشے کتوں کے بلیاں تو ہو سکتا ہے جڑا رب تب تبیب دشک رستہ نبی دی شریعت حسین والے رات تو بغیر آئی نہیں اللہ دیا بندیا اے عشق دا نصاب جہیا کتاباں پورا پڑھ لو پھر سند مل جان جرا نبی سرکار دی شریعت والی امانت نا توڑ چڑھا مولا دی طرف و عشق والی سند کہ جا بلالا ہوں توڑ چڑیا آشکا دی فہرست داخل کر دے پتا ع کتنے جناب جی شریعت اور ہو ہونی ہے لا, لا خدا دی قسم کر کے نہ اس عشق کا نصاب آئی درد بھری کہانی ای نبی دی شریعت دی یہ بچنا تو پوچھ کے گا تائیں رب وا دلاؤ شریک مولا نے فرمایا ہوا کان دلو منج ہو فرماندہ بے شاک انسان بڑا ودہ ظالم سی تے جہولہ تے بڑا ودہ پے خبر سی اور سوال اٹھ دائے رب سوڑیا تیری امانت نو اٹھائی کھلے جنہوں کسے قبول نہیں فرمایا اس درد بھرے نے اٹھایا فر اللہ لکب پہ دینے ظلم تے جہول جواں ملدہ ظلم ایک ظلم دیا دو قسمانی جزید دوسرا ظلم جنت کا سردار بنا دئی پاک حسین نے چشتیا سمجھا اس گل کھول کی خدا دے بندہ ہے کہ دوسرے تے ظلم کرنا ایک اپنے نفس تے ظلم کرنا میںیکھ مشال تن دینا اپنے تے ظلم جہاں او ظلم نہیں ہوں گا میں انہوں جگہ ویخیا ادھی رات مہینے سردیاں میرے پیڈے کئی ہوں سردی مال تڑپا ہوں ہاں جی تڑفریا ہوں تو جناب پھر بھی کدی سپ لتاڑا پھر دیں بچھو لتاڑا پھر دچیا یار ہو اپنی جان تے ظلم کیوں پیا کرد لگے نا ملنی ہے عمارت دوسرا خلافت الہیہ کہ میں بننا ہی تم میرا پہلے حکم اللہ لا حکم صرف اللہ کا ہونا دا ہونا ہی تیر چلاوا ہونا ہی تو اپنا حکم نہیں چلا تیسرا کام سے عبادت الہی کا فرشتے خالی عبادت کرتے ہیں انسان دو کام وادو کرتے ہیں دو کم انسانہ دے زائد نے فرشتہ ہو فرشتے صرف اللہ اللہ کر ہیں کوئی رکھو کوئی سجنے کوئی قیام چال ہے چلا اللہ اللہ تصویر عبدی کرنی ہے ذکر کرنا عبادت کرنی مگر دو کام انہاں کول کوئی نہیں کی اللہ سولی دے حکم نو اپنے تے چلا کے دوسرے تے چلاونا نائب رب دا خلیفہ بننا ایک کام انہاں کول کوئی نہیں دوسرا زمین دی آبادی والا کام فرشتیاں آل کے تیری اک کڑک تھوڑی بجنی اے اک کڑا کسے بجنی اے ضرورت اپنی دے بندوباستا شاہ کرنے لئی تین کام اللہ تعالی نے انسان نا فرمایا جب تین کام واسطے رب نے زمین اس پا کلا نے انہوں تین تین کام پورے کرنے شریعت عطا فرمائی تکالیف آحکام دتے کہ در عبادت جو کرنی ہے تو او دا طریقہ بھی تے دسنا سا توجہ نہیں کی عبادت کرنی ہے تو کی طریقہ ہونا ہے او طریقہ بھی شریعت دستی توجہ نہیں کی اگر زمین تو تو خلیفہ بڑھ نہیں حکم میرا چلا یا اپڑے تے بھی دوسرا تے بھی تو اوہ حکم کی چلا ہونا ہے اگر لوکہ تے کی میں چلا ہونا ہے اوہ بھی سارا نبیدی شریعتی دستی شریعت دستی آئے تے حضرت فاروق آزم بادشاہ بڑھ کے دنیا چلا ہی ہے نا توجہ نالگل سمجھے آجے اللہ گلا مہربانی جنا گند پیا نا بڑی صفائی ہو جائے گی بہت گند حضور سرکار میں سدکے نکل جائے دا گا نبی پاک سرکار دی شریعت اور دین دی گہرائی دا پتہ ہی نہیں اسا صرف ایسا سمجھی کڑیا کہ مسجد پالی دو چار پٹیاں سدیاں نمازا پڑیاں پیسے چار لا کے دو چار دے تلاف کابے پہ سمجھا شرع نبی دی پوری ہو گئی کم یار شرع دا ایک مسجد پانی ہوں پانچ سات نمازاں پڑھیا ہوں یا مدینے دی جارت کرنی نہ نبی پاک نو نیاسی جنگا لڑنیاں پیڑیاں سن تے نہ پاک حسین نو کربلا نبلا جانا پڑنا سی مسجد نبی پاک کی بنی بڑائی کھڑی سی تبجو نہیں نمازا ہزور کول پہلو سیکھی خلسن حسین اتوں ہی باہر رنگ اللہ اللہ کرتے رہتے اتھیرا لیکن پاک حسین جو نہتر دینے پہ وہ خالی نماز روزے کا مسئلہ نہیں تھا وہ نبی کی شریعت کاملہ کا مسئلہ تھا تو اے کملا امانت الاحیہ سی اللہ دی امانت صرف اینی شہ نہیں نیش جنی ایک آپ سمجھی کھڑے کسی سمجھا میں سر پہ پگ چ رکھی میں اپنا دیر پورا کسی پن وقتی نماز پڑی تو ویڑوں باہر نکل کے ویخیا جبریل کیا کہڑے پاس پہ آسے تسمی ہاتھ چڑی تو اینک ملیم بن بٹھاؤ بابے اور جناب دسویں تو ہر ویلے ہاتھ ہی رکھتے دسویں تو ہاتھ ویلہ نہیں ہوں پتا نہیں بھی تسبیح چلتا کی پہ ہے کسی داڑی خالی چ رکھی تو سمجھ میں دس جی میں نبی پاک سرکار دا کوئی حق فرض ہو جا نہیں جا پورا نہ کر لیا ہوگا کبڑا میں داڑی یزید بھی رکھیے پیارنا سر پہ پاگوس بھی رکھی اگر پگ تو دہڑی فکیری ملایا پر اسلام ہوا تو ایسے یو اس حالت ملنا سونی دہڑی رکھی بڑی سونی پگ بھی رکھی صو. اس پر سن کے جاو میرے پاک حسین نے انہوں چیزوں نو نہیں ویکھیا پاک حسین ویخیا رب کی اس امانت نو ویک حسین دپردیش تسلیبلا امانت وچ اللہ سونے نے عبادت بھی رکھی سی عبادت طریقے تریقے بھی نال خلافت بھی سی نال زمین کی آبادی آم بھی سیزا سی تمام طریقے اللہ سونے نے جہے سن کٹھے کر کے حکام شریعت دے وہ امانت اللہ سونے نے سب تو پہلا پیش فرمائی ال آسمان آسمانے جسم ہے آسمان بلندی اڈی نو پیش فرمائی اس بعد زمین مل وال لے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 سڈا منصوبہ لڑ قبول ہے جدو اللہ دی امانت نگاہ فرمائی نا قرآن فرما ابے نہ اہ ملنا اشفک نہ منہا انکار کر بیٹھے اٹھاو تو درد گئے بھائی کام بار ہے کو نہیں نہیں اٹھا سکتے مولا یہ کم سڈے تو پارا ہے اچھا اتے ایک گل سمجھی دراخل سبحان اللہ تیری میری نگاہ تمام آسمان زمین پہاڑ بے شرور میں بے شعور, بے شعور نے حکم انہوں گل کرو سمجھ دے نہیں نہیں تیرے تو سمجھتے نہیں تیر میرے زہ ہوئیے بھائی یہ چیز بے شعور نے تو ساڑی گال نے سمجھ دیا ساری گل نہیں سمجھدیا لیکن قرآن اثر مارد کہ اپنے مولا ساری گل سمجھتے ہیں جی نہ دیندہ رب دے, دے, سمجھ دے تو راب تو اے اگو انکار کر کرتے جدو سمجھتے ہی نہ انکار میرے کی شاید سمجھ کے تے ڈر گئے کہ کام سڈے تو یہ ہے اسان نہیں پچا سکنا بولا نہیں چک سکنا ڈر بھی گئے یہ مطلب یہ نکلیا کہ اللہ نے ایسا ایک شعور اینا تمام امام چیزوں چ رکھ جس شعور نال اللہ سونے دی گل تمام چیزاں سمجھ لینا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 اے پتھر پہاڑ زمین آسمان اللہ داد شہور نے اسی طرح رب دے بھی بادشہ بن جب کی راک سبحان اللہ پرانے خدا د ج میں تینوں استعمال کر کے گل سمجھ آئی اللہ د فکیر تتر آخیے نا اور پتھرا اڈ پتھر نہیں اڈن لگا تو جی بابا فرید چاہتے ہو بن تیری میری گل نہیں سمجھتا تے بابے فرید نہیں ہے معلوم ہویا اصل قصور کسور سب چیز نہیں بے شعور اصل اصل جے شعور والا ہوئے علی تاجدار گولڈا ورگا تو پھر ہر شعور تو شعوری اشاریا تچتی ہے تو قبلہ خال کے تعنات نے وہ اپنی امانت تکالیف شرعیہ نبی پاک دی شریعت بے حکم اللہ سونے نے پیش فرمایا زمین سمانت اللہ کا قرآن سنا وا رکھو سبان اللہ سدکے جاوا رب فرماؤں ارد نل امانت الاوت ول اردو ول ج ابئی نہ مل و اشفک ن مہارا و حمل انسان ان کا نلو مل جدو امانت سونے رب دی ہر شہ قبول نہیں کی इंसान बैठा सी जो वेख्या होवे मौला की अमानत होवे रब की अमानत कबूल करने तो हर कोई घबरा सत अगे वे आदा मौला सो यह अमानत मेरी झोली में पा दे जिन्हों कोई नहीं चुकता ए सामू चुका दे ہوں حسائن کھ بھی نر تیری امانت فرق نہیں ہر گئی گبرا گئی سونے کی امانت نو قبول کرنے آ سب اللہ یہ پیچھو نعرہ مارے تو سمجھ کو نہیں لگی پیچھو نعرہ تو بندہ میرا زور نہا مارو تو سارے سن لین <تصح> بندیا تبجوا سن کے جا او امانت الہی او شریعت مستفا جس نال درد محبت دی دولت بھی پیدا ہوں درد بھی ایسے شریعت پیائی عشق بھی اسی دن پیائی یہ آشقا دا کم شرح نال نہیں ہونا آشق شریعت, دی دی شریعت دی دی مر آشک وکری ہوش کھوٹی دشے ککڑوں کا پی ہو سکتا ہے آشے کتوں کے بلیاں کا پیوڑا جڑا رب تب تبیب دشک رستہ نبی دی شریعت حسین والے رات تو بغیر آئی نہیں <تصفح> بندیا اے عشق دا نصاب جہیا کتاب پورا پڑھ لو پھر سند مل جا نبی سرکار شریعت والی امانت نو پورا توڑ چڑھا دے مولا دی طرف طرفوں عشق والی سند لب جان کہ جا فی الحال ہوں توڑ چڑیا آشکا دی فہرست داخل کر دیا پتا کو ہے عشق کدھر ہو رہا ہے جناب جی شریعت اور ہونی ہے نہ خدا دی قسم کر کے نہ اس عشق کا نصاب آئی درد بھری کہانی ای نبی دی شریعت دی پوچھنا پوچھ سدکے جانا تا لب وا شریک کؤلا نے فرمایا ان کا دلو منجا اللہ فرماندہ بے شاک انسان بڑا ودہ ظالم سی کہ جہولہ آتے بڑا ودہ پہ خبر سی اور سوال اٹھ دائے رب سوڑیا تیری امانت نے اٹھائی کھلے جنہوں کسے قبول نہیں فرمایا اس درد بھرے نے اٹھائے پھر اللہ لقب پیادے نے ظلوم تے جہول جواں ملدہ ظلم ایک ظلم دیا دو کسمانی ایک ظلم جنت سردار بنا دئی پاک حسین نے, نے چشتیاں سمجھا اس دل کھول کی خدا دے ہے کہ دوسرے تو ظلم کرنا اپنے تے ظلم کر لیں میں مثال تن دینا اپنے نفس تلم جہاں ہو ظلم نہیں ہوں گا میں انہوں جگہ نو ادھی رات نردیاں پوہ ماہ مہینے ہودیا پانی لائی پھر میڈے پڑے کئی ہوں لگا ہوں سردی مال تڑپا ہوں ہاں جی تڑفریا ہوں دے. تو جناب ساپ لتار پھر بھی کدی سپ لتاڑا فرد کدی بچھو لتاڑا دا پھر دائیں پوچھا یار ہوا اپنی جان تو ظلم کی کنک ملنی ہے जान अपनी जुल्म करता फिर जाति करता फिर भला दुख दिती फिर अपने आप लोग अपनी नींद छी फिर लोग जागद دکھ بھی لگی سو برداشت کری فرد پیاس بھی لگی سوک دے دے برداشت کری فرد میں یار کڑک لانے ایسا پریشان ظلم کردہ آپ کسے نے برا نہیں آخیا جب میرا بابا فرید خو پٹھا لمک دے دے صحیح سبان اللہ اے کیوں فقیر اللہ دے جاگ دلے اللہ دے پیارے جاگ دلے کدھی جناب سوڑ لے میرے پاک نبی دیارہ بیار سی جنگل لیائنی حضور سرکار دے زمانہ اکدس دے اندر آپ نے آپ تے نہ ظلم کی تے لے آپ نے تے پر کسے تے نہیں ظلم لکھان لوگوں ظلم تو نجات دوائیے اے ضرور کرنا پہ خدا کی قسم کر کے آنا ہاں جی پاک سین نے اپنے حق جی کنک ملے تو فائدہ اس نے پیچھے سارے دکھ قبول کری پھر ہاں تے جنو جنت دی دولت ملے دیدار مستفا ملے دیدار خدا ملے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 محبت دراہ کروڑا ست محل نصیبات بازی ذرا لاک لڑاخ سبحان اللہ آل خدا کے بندہ دروے سب کے جاؤں دے اندر ستم ضرور آدھے ایک ظلم آپ کرنا ایک کرنا بڑا فرق آپ کرنا فرض ضرور کھے کڑا اپنے آپ تے ظلم کر کے آپ مارنا فرض جو اے فرض پورا نہ تو پھر جہنم لبنی گئی تجھے اے فرض پورا کر بیٹھے پھر جنت در سردار بن بیٹھا گا قسم کر کے سنو سدکے جاؤ جدو رب واہتا شریک مولا لے oh, اگ پیدا فرمایا جہنم دی اگ ن oh, جہنم ارد کر دی دس مینو کی واسطے بنا گئی <تصفح> رب نے فرمایا جڑا میرے بندیاں بندے چکڑے گا میرے اگے مغرور گا تکبر کرے گا میں اس ملک نرچ سٹ کے سدا گا دا جان بھی یا مولا ج میں مغرور جا پھر میرے کرے گا یا مولا کریم جی میں مگرور ہو جاوا پھر میرے نال کی کرنی میرے رب نے فرمایا نی جانب تھی آگے میں تر اگ بنائی گل کسی آم بندے نے لکھی आ, <تصفح> امام اسماعیل حقی نے تفصیل شریف شریفت فرمائی ہے اللہ سونے نے فرمایا ماں تیرے نالوں جہنم اگ و بد تیز اگ پیدا فرمائی یا اللہ لاؤ کہری سن وہ اگ جہنم نالوں بھی ود تیز فرمایا سب عشق کی گی تیرے ہورے ملکر ساڑاں گا تو تگرور ہوشک کی اگڑا گا معلوم ہوا جہنم دیا گا کی لے جتے عشق والی اگ لگ جائے تا حدیث ہے تو جدو مومن کامل بابے فرید ورگا گزرے گا پل سات ہلے جہنم اتو فقیر کا گزر دی بھا نکلے گی آخ کی جی چزیا مو چھتی نال گزر جا تیرا نور پہ میرا بھی کباڑا پکڑا آخ تو صحیح ادر خدا دی قسم کر کے نم تفصیلان امام مجاہد فرماؤں حضرت ابد اللہ دنیا پاس دا شگرد فرماؤں دے فرمایا کیا والے والد رب سونا کافران فرما سرکا اپنے پیار ہے تم آخر یا مولا لال سان بڑے پیار رب فرما پھر کہہو جہ آشک نے جڑے تو دور بیٹے مشہور بت سن احن نمج پا جائے بج جاؤ اپنے مشوکا نہ رل جاؤ پر وہ چوری والے بجنو سر آخ گے جا مولا سڑ دے سڑ جا سا یہو جہ مشوکا دے رب فرماے گا میرے آش کو کے آؤ یا مولا جی وہ میرے تیر پیار ہے سی یا مولا دا با پیار کا پوچھے پر اچھا امتحان میں نہیں لیا اور کھڑے ملک انہیں اپنا اشک وکھا دے ایسا نہیں جانتے اور تم اور جہنم پہ جی تو سارے جاؤ سامنے جہنم حسین حسن فرید ہجمری اجمیری اٹھو سارے بڑا جہنم دلل دلال سالا مار مارنی ہے جہنم جہنم جنت بن جان رشت نے فرمائے گا واپس لاؤ گے زندہ زندہ سو تیرے پچھو دنیا سر دے رہے آو. <laughs> آو. <laughs> تیرے پیچھوں دنیا میں سر دے رہے جی اج تاری سائیں اصا آپ سال کہہ رہا <laughs> اللہ کیونکہ جفا جو عش میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عش قلندر لاہور اقبال بولے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا نہیں <تصفيق> فا جو عشک نہ ہوتی ارو تو فائی نہیں ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ شک بننا بڑا اکھائی قسم کر کے آنا کلندر اقبال بولے اقبال فرماندہ عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق کلندر لاہور اقبال بولے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفائی نہیں جفا جو عشق نہ ہوتی ہے وہ جفائی نہیں ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ عائش بننا بڑا اٹھائی قسم کر کے آنا کلندر اقبال بول رہے ہیں جی اقبال ہوئی نہ آم جہاں میں کبھی حکومت عشق عشک ہوئی نہ آم جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نہ آم جہاں میں کبھی حکومت عشق یہ ہے کہ محبت زمان ساز نہیں بٹ اللہ سب اللہ وبا دی قسم کر کے آؤ اقبال اندازہ آج شک کدی زیادہ نہیں ہوئے پتر سا پانے پر ہیرے تھوڑے پر گروی کی تھی आ, کیا خیال ہے خدا دے بندے آ پتھر سائے نہیں پر ہیرے گٹ نہیں یہ دنیا دے تیرے میرے ورگے پتھر بہت زیادہ پائے پر عاشق فرید ورگے گٹ نے کیوں اس واسطے محبت کا کم آئی یہ لوگ اتفاق نہیں کردی پھر کر نہ یزید وی عاشق بن باندھا پر یزید ورگے کھوتے عشق دا کی پتا ہے اور صرف کرسی سہولت ناندہ سی امانت اٹھا فلم تین گل سنا سونا آتے صحیح سبھا جب فاروق اعظم نے امر بن خطاب جدو اسلام قبول فرمایا کہ کوئی بندہ لبو کی گل امر فرمایا کوئی بندہ دسو جا منا کرے عمر خیر منادی کرنی کہا میں اسلام قبول کیت مکے چلان کرانا تم سے جدیب طبقہ جو ہے وہ کر دم لانے سخت مسلمان جیو جی ہوا ہو جی چلو تم ہوا او جدر کی رو جایا کرو چنگا چھپا کر رکھا کرو پر ہوں اس کارے گل جس مہیلا دی امانت اٹھائیے تو دوڑ چڑھائی بن خطاب بخ د منادی بلاؤ منادی آ گیا یار چڑھ گیا اسی آواز دس کے لوگ نو اسلام قبول ہو ہونا سی کیوں وجہ کی کہ یار گل آ میں دیکھا بلال کبھی سی تٹی ریت تتی پیا سی تو پھر بھی احد احد بولتا سی آ سر ساڈے بت نام لے سی آ کرا میری زبان تار تو سوا کسی دا نام چڑھ گئی تبکا بنے ساتھ کی گل رہی میں ٹول نہیں مارتا ٹول شول نہیں سب کا لکھے آ فرماتے تھے لا آپ میں اپنی زبان تیار کر سکتا ہی نہیں میرے کھلوا حضرت عمر نے فرمایا میں بلال نو ویک بلال دا سی اس دس سابت کیا میں پکا وا اللہ اے یہ سلوم اس زلم کو سدکے جڑا یار ولو آوے جڑا یار ولو زلم او ظلم کرم لگ گئی آشق دے سامنے یار تے جے یار دا او ہٹن دی بجائے نشانے تے دے مت مارسا ہٹ جا ناراض ہو جاوے گا جلدی امر بن خطاب نے جدو منادی کرائی میں آپ نو ازمانا ہوں میں جدو مسلمان ہوا یا اتو ہو میں اپنے آپ ثابت کرنا میں پکا ہوں منادی فری ابو جہل کی برادری ساری کٹھی ہو گئی عمر بن خطاب کٹی پیا آخ لائیں مارو میں دسا دے سی جی بلال پکا سی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 ابلا ایک ظلم حرام او پائے تھے ظلم فرض ہے وہ آپ تھے بلگی کی اور میرے مولا تے قرآن دا لفظ سمجھ ہی کہنا گل سخی سلطان باہ کی جان جی ہے اب کے پیرا تو کر کی جبان گروش کو بڑا گل ہو تو وہاشت لوگ ہیں یہ شریت کا راستا اور مارا اور پتہ بھی یہ تو لڑ بولتے پہ توجو نہیں وہ کنجر ویخی جو کھڑے نے پاک حسین کی بڑا دلال کی ہوئی توجہ نہیں راضی المدین کی ہوئی بولیا جی حسین ہر کسی عاشق بن کھلوڑا سی عشق دے پتے ایگ نہیں عشق کا دعوی آئے امتحان آل ماپ کرنا پہلے شریعت آئی اسے واسطے کدی رات نو اٹھنا پہ کریں گی نہیں سوگ جاگنا پہ ماں پیو ن رشتےدار نل کے خنجر لے کے نبی دے سر تے گیا کھڑے توجہ نہیں دی خدا دے بندے آؤ مقابلے وچ ظالم سالم ظالم سالم ہندے نے آشک نو ظلم برداشت کرنے پی اگوں ظالم ظلم کرتے آپ تے بھی اپنی طرف ظلم کرنا پہلے آشک ہے کہ اتنے صرف نشانہ ظلم بنتا چکی چ پس پس کے یار ہاتھا بچہ خدا کی قسم کر کے آنا ری علم گھر والیا نو آئے بھول جا میں سمجھی تیرا پتر کو آیا سیم دین ترا پاؤ باپ نی دے یار سنگی بیٹھن والے سن یار آخ دے میں اج تو باہر تین دساگا آندے نے خیر کی بنیا کی کروں نبی دا دشمن سی مارے میں تدا ہونے اور خدا دیکھا جائے جا کام کرن والا آپ دے پیا کر پیو تو بھی پیا جان ماں تو بھی پیا جان کبے تو پہ جان دے جاوا ادھر کمبے تو ٹھیک ہے پیا ہوں اس کمبے ناللتا ہے جن نبی سرکار داندان دا دا جیل اہدی سا بیٹھے نے میاں والی جیل ہے ادی رات دے لے اج ایک نو برادری بن گئی ہے پچھلی برادری رل گئی अगली नवी बिरादरी बन गई हर गांधी साहब मोहम्मदीन जेलर सी सी जेल चौकीदारेल जाके वेखे अंदर गाजी को नहीं बैठा जेल अंदरो खाली पई है चक्की वेली पई है गाजी गांधी किधर गया वेखे ते दरवाजा भी बंद ताले वजे पैने کندا نورے نہیں ہوئے پریشان ہوئے ملازم سی عاشق نہیں سی سلازمت کٹھے نہیں ہو سکے پریشان ہوئے بنے گا کی سویرے چھٹی ہو جاوے گی خدا دی قسم کر کے آنا پریشانیت واپس کیا آئے جٹ تو بعد پھر آیا دیکھا گا بھی ادھر بیٹھا ہے گیا آرہ نہ خدا دائی دس ضرور کدھر گیا کی پوچھنا جد بیٹھا سا میرے کل مالا علی آ گئے راک سبحان اللہ آل آل آل آل آل آل آل آل غازی راضی فرما میرے کو کلی آ گئے میم فرمایا تیرے ترتے ہو گیا مدینے والا راضی یہ پوتا نملی والے بلان دے بلا مولا علی نے گٹ تو فڑیا لے گئے دروازے بند نے پر لے جان والا علی سی جنا زمانے کے لگے تالے کھول دینے نے اتر جیل دے تالے کی ل oh <تصفح> <تصفح> <تصفح> گے کملی والے سرکار میدان چ بیٹھے نے ہوں برادری بیٹھی ہے جہی نمی بنی سی oh <تصفح> سدی کے فاروق آدم بھی ہزور بھی بیٹھے لے، اہل بیت اتحار بھی ہزار چاہیے جی آئے تین چڈ دینے کوئی دنیا دی طاقت تینو نہیں پھڑ سکے گی تو جی شہید ہو کے سی پھر جا شہادت لا फिर हमेशा वास्ते साडे न रही जाओ अर्ज करता कमली वाले मैनू शहादत ही चाहती है हनूर फरमाने वाली ही एनू फर फेर इथे छाग सुभा लाओवी फरमा अपनी मां नाए जब फांसी चढ़ जाओ रोवी ना वैन ना पावी گبراوی وہ بے پترا تو میرا لکھتے چی گرے فرمایا مرد گر کے مرد کوئی پانی ڈب کے مرد کوئی آگے چڑ کے تو تے تصیب والی ماں تیرا پتر نبی گزت تو قربان پیا ہو گراخ نہ واقعی گڈا دے بندے سر کے راضی نو پھر مولا لی سرکار اتح گئے جیل معلوم ہوا ایک ظلم حرام یہ ظلم جڑا آئی جکلیف آئی اے نبی سرکار دے دین والی امانت نکد د کدی برادری تٹ جی کبھی ہمسائے نرد ہو جی کبھی اما مینے مار دکھ زبان خاجا گلام فری داو تمڑی الاو پے کے سر پاوے وہ ماہی اویڑا فیران پاوے ماہی اویڑا فیران پاوے ایک سیج انسان ہے تاو رو راوے نہ یار ملتا نہ آ سدکے جاو جیس دھکے نہ ہوں ہر کسی آشک بنوا سی آشک کا پتا ہی ادو لگتا ہے جب یار دام تبدیل نے ایم پاک مستفا دی امانت دیئی توجہ نہیں کی خدا کی قسم کر کے آت توجہ فرماؤ تھی میرے پاک عمر بن خطاب ایک ہوا سی تم پتا لگے مسلمان بننا نہیں رات نکلی جی ہاں سبل بروسٹ کھا سوکھے چکن بروسٹ کھا سوکھے شامی کباب چیڑنے سب منجی بجڑی نامرات گل بڑائی آخر دکھنی آج میری مان گل ہے آن رکھا دن... دنیا رکھا روز پتی جی دنیا کے سارے کافر بھی رکھی جدید <متحدث> بھی رکھی خلا پر سہن تو پوچھ جو کی میں رکھیے دیج بھی کی دنیا کی ہے کھانا پینا تو موتر نہیں ہے رکھے اصل رکھنی جیری شاید رکھن پہ امتحان ہوں گی مستق ادیم رکھنے ہاں رب تیرے میرے گل نہیں سی پائی مات سمجھے رب نے زور نال آخیا چار نانا اپنے آپ اٹھائی گئی گلام فرید سرمندے کوٹ مچھن داج درمین آپ باری امان سی آپ باری امان جمری ہاں نا وہ رتن ہے بھائی مسکا تو صحیح ہے سارے بس بولولا وہ کو خبر نہ ہے قرآن جو فرمائے کو نہ پتا جو کیا پڑھنے کو خبر نہ پیم کھانی میرے بات باری اپ چار آپ اچھا ہر گاٹے سے سارے ساتھ کھڑے سمجھا بال بولتے سہی سب سارا نے لائن سمری آئے تین تیل بڑ گئے بھرتے سٹ کے قبول قانون کرے سارے پر سر دو بھرتی پہ آئے ہوں تین حصے بن گئے تین ٹولہ بن گئے ایک اتنے آن کے چے منکر بن بیٹھے انہیں خیا کوئی امانت ہے تنا مننے نا منیا نا نہ مرنے وہ دا چال ورگ انہوں چیتے کراستے یاد کراوڑ اللہ نے سمبے آ بھیجے سوا لکھ نبی و امانت یاد کراوڑ آئے واق واق واق واق دوسرا ٹولا دوسرا ٹولا دوسرا شکریہ زمین پہ شک والا بن گیا کبول کرنے سارے کٹے سن پر اتنے آن کے ابا بج کا پتا اتنی لگتے جمع کرو ہاں بیج تو کیا معلوم جو وجہ کیا بلا پی ہے وہ کتا لے زمین چھٹی ہندوڑے تمے کا بج دیکھنے زمین ستے بڑا بڑا فرق لگ جانے دمبا یار تمہیں جان د تما برمبا تما بچ زمین اصلیت کٹایا اصلیت کٹتا آیا رنگ نکلے گا یارا اتنے روحان کا سی کلے آم تے اصلیت نکلی زمین توجہ نہیں پتہ لگیا یزید حسین ابو ہے ابو جہل مکر کھڑے حضرت سیدنا دلاس من کھڑے ابد اللہ بن نو بھائی شاق گئے فی کلو بہ مارا دون سزا دلہ مارا دا راب دے ہی منافک دلے باری بماری کہڑی ہے شک دی اور شک آی بماری جڑا مومے اسے من نہیں ہے پھر اتے آدمی برتن ہونا یا اور امتحان آنے امتحان آکلیفا دکھا میدان جہاد صحابہ شہید ہونے کبھی بھوک پیاس ہونی اور منافق جڑے جہدر بئیمان شک والے سن جدو ویخنا تکلیف پاسا، دکھر والا پاسا دکھن والا پاسا پھر شک ود جانے جان سوچنا اے دین سچا نہیں سچا جچا ہو مریندے کیوں جنگ سمبیا تو سر مبارک زخمی کیوں سیند دند مبارک شہد کیوں ہو شک منافع کہ جب چڑھتی کنی ویکنی پیسہ چوکھا آگا ہے دولت مسلمان مسلمانوں کلا لگی گنی مت مال بڑا پیا ہو پھر فٹ اچھ کے نبی پاک کے یارہ نال ہو وار ہی بکری ہوئے میرے پاک نبی منافق دی مثال ہی حدیث اس منافق دی مثال واہی بکری وانگ ہوئی کبھی اس وی بڑ گی خواہش کی خاطر کدی اس وے والے گی خواہش کی خاطر خدا کی قسم کر کے اللہ اے بکری منافر کئی جڑا حضرت بلال والوں یارا تیرا دربار نہیں تھوڑ سنو راک سنیا حضرت حضرت کرنی نے اپنے بکتی توڑ دیتے آپ پہ جائے تو وہ پرنی نے سنا ندی بات مبارک صحیح ہوا سوٹا چوکا سوچے درد کیا بتی نکالا میں سنت ادا کی نبی پاک کو پاک حسائن میں شہید کیسے لتے مارو مطلب مارو میرا کاپا کپ تو بہت کیا ہے سی میں سنت ادا کی تھی بیٹا حرام موت آخری شہادت مار پوے یہ شہادت یا حرام موت یہ حرام موت کہ آدھے بلال اپنے آپ سے دن پوری بیٹھا اگر تو سارا کچھ سنت بہتر خدا دی قسم کر کے آنا پتا مج کتنے تر گیا اسکول کو جن کی شکی روسہ یہ ماری گئی سوچتے ہی تمگے کی پانکہ یہ اگر کسی مستند کتاب کوئی مائی دلال سابت کر دے میں اپنے دند پلا کے تھلے سٹ دیاں گا زبان وڈ کے کترا کے پا دیا میں چیلنج تو پاکستان پھر کے شیرا کی گل بنا چی مجاہد نائز کرنی خطر اور بابے شیر اللہ بھی کتاب کا دے حقیقت بھی سناوا وہ ایس نے آخر کی سی کتاب کا نام لکھنا اب تبکات القرا امام عبد ام الوہاب شاہرانی رحمت اللہ تذکرائے وہ ایسے کرنی میں لکھتے ہیں وہ اس لگا کافرا نے نبی پاک سرکار کے دند مبارک سے پتھر مار کے آپ کے دند مبارک نے مبارک شہید کیا ہے حسرت نال بول اٹھے کاش میں نبی کافر لڑا کافر مارن پتھر میرا ٹوٹا بھی شہید ہوئے نبی سکار بھی سننا پیدا ہو سمین اسلام دے فرق ہے تک بڑھائی خراب حسرت کہو کہ میرے آکے نام دار پیچھے پتھر مارے دین پچھوں پتھر مارے آئے دند مبارک دا ٹوٹا شہید ہے کاش کے دے دین پچھے پتھر وجدا ظاہر فرمائی کاش کے میرے کم کا ایک شہیدوں ابھی شہید ہوتا یار دی موس کب ہو جاندی, کیونکہ جو عشق میں سلطان فرما آشک سوئی ہقی دلال آپ ہی توڑ بیٹھا سی تو سبھی آپ کت لیا کرو بلا اس کتر نہیں یار دی خاطر لوگ کٹیچن کا آخری سب آئیے محکمہ سب آئی ہے ادھر تین پینے بن گئے زمین آئے پ کتنے ٹولہ بن گئے تین ایک دا کافر دا گیا دوسرا دا تیسرا مو بنا کر سو سجا گئی یہ تین ٹولہ بن گئے کافرا مشرقہ کیا مانت ہے ہی نہیں سکھے منکر بن گئی मनिया तो सही पर शक जे भी कभी वेखण पे आखना है ते जे वे तो जल्दी वेखणी जो वेख मुसलमानों को पैसा दौलत आखन यार बाकी जे वेखण धोखा वे गई دام دس سائے اللہ کا پورا نہیں اللہ فرما نت انسان اس واسطے ول مناف کانت ول مشرقی نا ول مشرے کال میں امانت سوال دے دیفوں مشرق مردوں کے مشرق ایمان نہ ہوں منافق کلمہ پڑنا سے ہی بول بول بول سن پائے سے چلتا میرے پاپ نبی پیچھے نماز کر دون پکی وہ نماز کان شک میاں نک ایسے بھی پیچھے آدے جناب نہیں کر ایمام دے امام سید لمبے آئے اس رنتی نماز جہنم کے تھلے کرجے اور سن تاک نبی نے ابتلہ بلو بائی کا دلا رکھا ہے کمی کمیشن کسن پاک نبی خود تارہ محبوبہ ستر بہتر والا معافی منگے میں دسنا میرے کمڑی والے کو پوچھا گیا یا رسولن تو پتا میم بھی ہے سب خاص کوئی نہیں پارول پڑھایا کیوں جے فرمایا اس واسطے میرے اس جنازہ پڑھاوا کئی منافق خالص مومن بن جائیں گے ایک ہزار منافق اس دن مفت سمے بنیا مناسب چھٹی جد مدی نے بستاجدار نے ایک مناسب دا جنازہ کھایا گل نہیں سمجھا ہل اور میں پچھنا جنازہ رسول قسم کی تھان سے اپنا مبارک کمی ستا فرما ون. قدر کے اندر آتے ہاتھی اتارا بخشیشیا سر بھی جہانی تھے گیا پیا سلام اٹھتا ہے کیوں اس واسطے کہتی شکر یہ نبی صحیح نہیں سمجھتا ہی آئی دار سردی کنو ویخے پہ آدھے سچ گاندھی ویخے پہ ہے ویوئی منی اگر بلال وگو wow. wow. تھی فری داشا دکھنے کو نا کروکم آل واسی منی اور گبرا نہیں آئے سوڑو جن سو گے کرم wow. wow. سمجھا گے پتھر مارے گا پل سمجھا گے جے تیر مارے گا یار کے نشان سمجھا گے wow. wow. wow. wow. اے یہ مومن اے تین پہلے بن گئے رات میں پہلا ٹولا سنایا ملاق کانڈ ہوئے نمبر پر سنو اب عبد اللہ تنج کا بٹولا آدمی نے آدمی دوراج کا بٹولا وہ کہتے ہیں کہ کوئی وزیر کے خلاف تو ضرورت ہے یہ نفرت بند کرو کروانو قرآن کو بدلو قرآن کفر کے خلاف بولتا ہے مناسبوں کے خلاف بولتا ہے مشرقوں کے خلاف بولتا ہے رانتوں کے خلاف بولتا ہے کب صاف جھوٹے سالم فرادی چکر داروں کے خلاف بولتا ہے بولتا بولتا ہے کہ نہیں امریکہ یہودی نے کہا قرآن کا بدلا ہتار کے ڈاکٹر ایچ اے مجر منافق اعظم نے کہا کہ الف اللہ پڑھانے سے شدت پسندی پیدا ہوتی ہے اخبار بالکل پہلے ہمارے پنجنا ہزار ٹول مارنا ٹول شول خریدیں اللہ نظر بار مال تھوک کا دکان ہے متر مارنا پی کے وہ میرے کو اللہ کون ہوں چلو گیا کوئی شدت اللہ نہ پڑھو الف سے اللہ نہ پڑھو سولہ اللہ میل سمار پڑھو ادار غیر سے شدت پسندی کا سخت بڑھو گے اللہ پڑھنے والے کی بن سخت کی بن گئے سخت اللہ پڑھن والے دن سب تو سمجھ گئے سبجیکے کو ستیر فلا خلافلا ستیاف پورا جوتیا کے خلاف فیلا فلا دے بھی نہیں جنوبی میں بولیا سخت یزید بھی ہے سی سخت حسین موس موس موس یزید عدل کے خلاف سخت سی حسین ظلم کے خلاف نہیں کسی سبھا لے لو یار میں بھی تعدے تو مطالبہ کرانگا तुशावी सख्ती छो जब सप नजर आवो कभी सोचा नर्थ प्यार जब बिच्छू ना आओ कभी निपर में खड़ी ठीक है हा तुम तो नफरत फैलाते हो तुम्हारा मजहब प्यार का है सप दुख है तुम्हें हाथ पिटा तुम्हें दुख तुम्हें چنے والیان پچھلے پیسوں نا چلا یہ میری والے میں کیوں جی ہمارا پیار کا مذہب ہے چلو سو کیوں اور جاننے لیے جانویں لیے اور پیار کیا मेरी चांद मही सातल पीठाक जावे गावे तो किसी ने कुछ ना खे हम सर पूरा जान भी मिलेगा बोल बन रहेगा ईरान اس جان چاند تو جانی ہے ایمان نہ جاوے ایمان پر گیا تیرا اے احتان بھی برباد اگلا بھی برباد بٹ گیا خسریا کا سبق نہ سنی خیا کبیلیا گل پیسے نہ جائی مناف میں پہلے اور یار ایسے آتی اس کا میں متافت بھی سنا آپ قرآن میرے سامنے ہی کھولتے رہے اللہ منافقین ہی نظل منافق کا شرمایا منافق مرد پہلو کہ منافق عورتوں بعد مسلک مرد پہلو مومن مرد پہلو جو قرآن کی زبان کی پہلے نمبر پہ اگے کلو رکھا سی مردوں منافع فیر منافع عورتوں پہلے مشرق مردوں پہلو موومنٹ مردوں فسٹ اب پیار پہنچے پاکستان تیرا پاکستان ہے، bueno. میرا پاکستان ہے اس پہ قربان استے قربان آپ تو سلطان لائے کرانے عورتوں کی شرکت بغیر جمہوریت ادھوری ہے ویلے دی لوڑ اصولوں دی سیاست اور کی شرکت چنگی حقو بہت مضبوط جمہوریت ای چ لگے تھڑ نگڑ دینا بچ دِکھی پنجاب کا ہے تو کیا ہے اس کی درد ہے اور لوگ یہ لوگ قوم کو سبق دینے والے ہیں وہ ترد لانتی ہلدی کے بیٹے ہیں میرے نبی کی شریعت میں عورت نہ مسلح پہ آ سکتی ہے نہ باغ بن سکتی ہے نہ حقیقت پہ آ سکتی ہے خدا قسم کرتے ہیں لوگ اس شیر کے بیٹے کو کتروں کے سبق پڑھائے گئے اس انسان کو جلور کا سبق سکھایا جائے آج یہ پیترا پڑ رہا ہے رام دو تو بندہ پچھو سبق دیا جا رہا ہے اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی جمہوریت نہیں چل سکتی میں نے کہا بل ٹھیک کہا ہے جمہوریت اس کے بغیر نہیں چل سکتی معلوم ہوا جمہوریت مذہب اسلام غیرت مند اسلام غیرت مندہ کا سبق ہے جمہوریت وہ نظام حکومت ہے جس میں کمری تو داستہ حجویری برابر اسلام یہ ہے جس میں ایک داتا ہجہری تک طرز حکومت آ جس میں بندے کو دلا کرتے ہیں سیلا نہیں کرتے قرآن مرد اب عورت کچھ مر مستفیٰ نے فرمایا اخر ان من سے خرحم اللہ عورتوں آؤ خدا نے مؤخر موخر کیا تصاویر مؤخر کرو پیچھا رکھے تسان بھی پیچھا اورتان اگان آنے اور دے آ پر کیونکہ سکون کا سبق نبی کی کسد ہے نبی کی شریعت کی ط ہے کفر اسلام زد ہے اندھیرا روشنی کٹھے نہیں ہو سکتے ظلمت نور اکٹھے نہیں ہو سکتے اور اسلام اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے عدل, عدل اور ادل و ظلم اکٹھا نہیں ہو سکتے دھوپ اور چھاؤں اکٹھے نہیں ہو سکتے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ منافقت وہی مناسب ہے جو چرتی کرنی ویکھی نا امریکہ دے دا ڈالر دی یہ اپنا رل کھلوتے یہ منافقت ہے وہ ہے جو کہ سڑک سڑ جائے حسین دین تو جدا ہو سکتا لوک لال آج صبح پلا جائے خدا کی کرقد یہ عورت دیہ کتنی بڑی بگیار بکریا ہات چ نہیں کری بگیار بکریوں کے حق چاہے میرے پو بگیارے کلوس کھانا باہر جانے کھیا جلوس سب بک ہوگا میں تازہ میںکریاں ڈالتی میں چیر ہوں کٹھے چلوس غلبہ غلمیرا آدمی آدمی کے نام بکرا تب جیسا کٹھے چلوس امرو پیٹ ہیں بکرے آجی ابو اگو یہ اترے ہیں بکرے بکرے ادرو چلی اسکے آ جڑی اوپرا یہ بھی چوتا چھوڑتے اوپرا آدمی جو آئی آدڑی مولا علی وگ ہوں گا تو کافرہے نہیں چھوڑتے تو رن کو آدھا باد ایک آدڑی ہے سنتا گے پچھوں مرتا گے تو جا گے باس پیچھے رن جو او او او مچھری جو مکسی ہے باہر اس ٹائم آئی ماڑے باہر آ گئی ہر تو تین پن چر نہ مکری خرگونے دے رات نہیں چوہے چوہے فصل دیا جڑا رکھوالے نہیں بنتے نہ ہر پتھروں کے راسے نہیں بنتے پلے کنہر گول کلے ہی مسلمان کی عزت کا رکھوالا نہیں بنتا چھوٹ تو چھوٹا تو چھوٹی کٹھا تھی وی بربادی پیچھے ای چا سڑا کہ خرچی کا شاعرا دے میں گدڑے چا سکول کھولن سب پیتیا لوگ پچا دیں گڑے چا سکول کھولن سب پیتیا لوگ پا وی ست درتی منڈی لچری آن لائک لا پوڈر میک اپ شمپ کڑھار شنگار کڑا وی مخم خبلا دے وہ چن چن پیتیاں کھا وسٹا لط برباد کرن ہاتا نال کڑا وی تقریر تقریبی دے نت کہیں رہنا میں کسریاں پیاد ہے یہی کام ہر بندہ ہیر سوہا ڈالر دا چھتا کتا ہے سب دیکھ لیکن میں کسم ہوگا فکر دیا جائے جب سبزہ خود تو فکیم بھی جائے نہیں پورے ملک دل دل اپنی جانے نہیں مسلمان دی عزت کیوں بچ میرے مدینے والے کرم فرمائی ترت کی تعلت فرمائی سہی اللہ خدا دی قسم کر گیا نہ اے منافق ران اگے کھلا ری بندہ پچھے مقصدوں نے کمی نے آدھائے ران مسلمان دی بدماش بنے شریفان دے دھارو جڑ جان کیونکہ اصل ران میں مرد دی پٹ کی بچاوے بھی ای مرد دی پٹ کی لہاوے بھی ساڑے علاقے دے اندر مائزلا پہا تیرے جناب جلال پور پیر آلے دے پر لے پاس دریاء دے کنارے تیران والا سو एक जाम सी बड़ा जिमीदार रोजाना सवेरे उठना अपनी पग उतारनी अपने जिया के बहना के पैरों से सत देनी उना पैर हटाने चीकना बाकना आखना बाह की करना पग साडे पैरों से सत्ती सगों जवाब देना पुत्रों تڈے پیروں تیار سے سٹی ای کسی خیر کے پیران سے نہ جان دیا اقل میرے مستفا ایمان کی برکت ملتی گئی توجہ نہیں کتا امریکہ ڈالر ادھر بھی ہزار پاؤنڈ کے برابر الیم کے بربار دربان مسلمانوں مسلمان اوپر اتر ڈالر پہ آ کے اشتہار چھاپ کے رن میں اگے لاؤ وجہ کیا ہے صرف یہ کرنا چاہتا ہے ان کے گھر کی اباد ہے سو سو سو سو مبئی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری مبئی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری کتاب سکون دی سپری کتاب ستویں کتاب دو ہزار چار کی ہوتی پنجاب سیکس بک بورڈ کی طرف سے کتاب جو یہ حالے نم سال تو سکو پڑھی چڑی ہے میری گواہی انہوں سواد ہے کہ نہیں پا آختے صحیح سبھا ل میرے رب دی شان ہی رب آخیا میں حق نو ہمیشہ غالب رکھاں گا حق نو ہمیشہ میرے رب کی طاقت دوسرا رب ہے ہی نہیں امریکہ لکھ رب بننا چاہوے رب بن سکتا نہیں ہو یہو جہتے رب نے کئی نہ کر سکے یہ ہے پہلے سر ان رب کئی نو پیرہ تھلے رکھ کے مطلب دتا سو خدا بھی قتم کر دیا ادروائز رب لکھو لکھو اپنی قلم نال میرے درویشوں دے حق لکھو ساڈا چشتی بیان کرے گا آدمی دبا لے سفا نمبر ایک سو پن ستویں اردو ستویں ستویں سفا نمبر ایک سو پانچ مشرقی عورت یعنی یہ سیدھی شادی جیڑی سکون نہیں پڑھی مشرقی عورت اپنے خاند کے آرام اور سکون کا خیال رکھتی ہے کیوں سن سن نہ رکھے جو سبق جتنا کھڑے کھڑا تے سا خاتون جنت والا ہے بہار ہاں تو کیا جتنا وسدے پیوں نا وہ ڈیر سبق بھول گئے تھوڑے جڑے رہ گئے ریئر سید آ والن توجہ دے گی اگے سنو اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی ہے جبکہ مگر بھی عورت سکول کی پڑی آزادی پسند ہے کیا پسند ہے وہ بکری آج بھی تو آزادی پسند ہے وہ ناچنے گانے اور گھومنے پھرنے کو کی چار دیواری پر ترجیح دیتی ہے میں پوچھتا ہوں ناچنا گانا گھومنا جن گشت خانا آم کرنے والے گشتی لانا آدھے سکول آ لکھا کڑا جی نہ لکھا ہو میرا سر وڈ کتیا جی سخت جی لکھا کھڑا ہونا کچھ ضرور چور جری بنا گشتی بنا ماں پہ دھی مستفا بیٹی سیدہ خاتون جنت کا نشا چلنا ہے نہ ہوگا میرا سر باقی والے ویا مت کی مدد سے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سچ کہہ گے ایک دور رات کو ہے بات سے دبنے والے اے آسمان مہی ہم باتل سے دب والے اے آسمان نہیں ہم سے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تمتہا ہمارا کوئی نہ ہے ہاں بڑا چمکی تھی انگلش ہے آباشمے انجمن پہلے چرا کے کھانا سی جڑے یہ شیر نکی ہے یہ پڑھا بھی ہار سرا بھی پھیر د بڑھا پہن آتے انگلش نہیں سی پڑی تو مسلمان بھی گھر کا دیوا تو پراغ رہی جی پڑھ گئی تے کنری بڑ گئی کٹیس نے یہ راب پر برباد پڑھیں آ آدھے بیٹھے جو کن بنتی پی ملا دھی بھی پڑھتی بیٹھی والا کل میں پڑھا کل ہر بیٹھے دیا نہیں بچے بوڈنی پیمر بنی پر کیا چیک کرو میرے پاک نبی نے فرمایا میم کاسخر تو اپنی امت پہ خطرہ نہیں میم خطرہ منافق تو منافق میری امت برباد کرے گا میرے رب نے فرمایا پہلو دیا گا تولے بن گئے ایک ٹولا ملک راندائی امریکہ والے پاس یا جڑے آگے پران بے کار جی اسمبلی اگلے دن بکے جو کچھ آ گیا اس کام کے محمد لوگوں میں بیٹھے ہیں تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ جن کو کہتے ہو سپیکر نے سپیکر کھولا ادرو کرسی اٹھی میں بلال لیند ادھر چڑھے تو فلال لوگ یہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے ہٹلر آدھا ہٹلر ہٹلر جرمنی کا ہٹلر کافر عیسائی تھا وہ میں ایک اسمبلی آسمبلی گیا لیکا کد کے آیا کھوتے نے بندے بیٹھے نیک. کتاب کا ہلانا سنو تج کے ہٹلر ہٹلر کی اپنی لکھی ہوئی کتاب فکیل کے پاس موجود ہے اس میں کیا سلواڑے پیرا نالوں پیر تو رہے تھروشن چوڑا چنگا رہا اور جڑا آرہ گیا تو لکیرہ کد آیا جانے نے تو لکیرہ کھڑنے کی بجائے لکیرا ہو پکیا کر سو آختے سی سبحان اللہ اے امانت دے الہی نو منافٹ او منافق, منافق شک والے, والے بہمان سب سکور اے منبر منبر نہیں منبر قسم خدا بھی اگر تینو سکول دی برائی کا پتا لگ جاوے نا کہ سکول ہے نا گزرد سات بارہ گھر جتنی اٹھل جائے جیسے نہرانی ڈولوی کھی جمدو جی شیر محمد شرک پری جی اکبر آبادی بھی کھیل سیٹ اکیلا کتاب دِس کا مطلب ہے اکبر آبادی کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ سچ کہتا رہا کر منافق کی اکڑ ماری جاتی اور منافق تو بن گئے جنہ نبی دی شریعت رخ کنڈ کی پیسے دی وجہ لال خوف کی وجہ لال لالچ کی وجہ شک یہ شک آئی جا نبی سرکار دی شریعت باقی بن گئی محنت ربدی لے کے آئے اللہ دران نبی دین اسلام لکھ دندے ہاوا چلن جڑا منافق ہوے گا کے کہنا سجاو گا جڑا ہوگے گا موم آخے گا مولا سجڑا لڑڑا اصل توڑ نبھائی تو جان درے جی میرے آخر یہ گلا کرتے میں میرا شاطان میں شاطان لائن سب پروتوں سا دونوں جی اور گھر میں ہے تو پابند کیا دوں گی آزاد اور میں سمجھا گا میرے نبی شریت نوئی سمجھ سکتے بندہ جب سونا مٹی برابر ہوا رکھے ہریس تٹو ہریس تٹو نبی دران حریف نہیں سمجھ سکتا سونا مٹی برابر ہوس ختم ہوبی دتی چلو چڑھیا ہو پھر خدا بھی مستفا بھی, مصطفیٰ بھی, بھی اور ایمان دل سامنے فیصلہ کرنے لگا میرے نبی دی کی حقا نجاز لا ادر ویخ سکول آخیا عورت آئے دفتر اسلام آخیا بوے گھر आख्या कैद दफ्तर आख्या आजादी ठीक है ना क्यों जने चार दीवार उठे भी है चार दीवार दफ्तर दी जल्दी है घर की चार दीवार उसी भी दफ्तर है कमरे बैठी और कैद क्यों है उठे घर के अंदर एक ایک دی پو بھی پو نہ ہوئے تو دریا دی ایک دیپا بند دفتر مالک دفتر کا افسر وکرا فورمین وکرا جن افسر ہون گے گھر سو چ ایک سو گرچ ایک پابند سو بند گھر چھٹنے تعداد بیٹھنے تعداد سونے تعداد بتل خلا جاو آزاد دفتر اٹھے چھٹی لو بیٹھے سر سو دکھانے جا رہے سارے اور میں پوچھتا ہوں جو بیت کھلا جانے میں بھی آباد نہیں کافرا لالتی کو آباد کرتے ہو اور جو گھر میں سیدہ خاتون جنت کی طرح تاجدار بن کر بیٹھی ہے اس کو قید میں چاہتے ہو رجونی کی مرمر کوئی نہیں سمجھا سارے پود جیرے شیرے خدا علی کی نگاہ پی گئی ہے خدا کی قسم ان پڑھیا پڑیا جی آئی سبجوتر جان گے جموتر امریکہ جان بجے میری زمان چلی جی میری چتلی ہے سارے ساری میری زمانوا کیجڑی ہے پا اٹھے گیا وا لاہور ہوٹلوں میں چاہتا پیالہ ملتا پانچ روپئے کا میں بڑا تو جی امریکہ وجہ سے گیا تو پنجی روپئے میرا آخیا یہ اللہ ہے ن کا میرا کا پنجی کا پیا لاہور پتی میرے روپے دی پھر پتا لگا اور چشتیاں فرق بڑا ہے اتے بندہ فڑاؤں گا اتے باجی فڑا پانچ روپے چاہے وی باجی منہ وکھاو باجی مخاوی وی روپے ہوں ہوا موتر وے ک ایسا بن دلانا ادا بھی قسم کر کے آنا افسران اتے گی ٹوٹی لگی پینٹ کس دو ٹبر پھڑے گئے اگو آپ سمجھ سمجھنا دو ٹبر پھڑے ایک دیناناتھ دکاندار کٹیا ایک پکسو ایک پکسراہ لاہور تور لینے والے ہونا سڑک دکھ دار آبارام دیکھو یہ ہے آزادی اور پابندی وہ ہے جس کو یہ پابندی اور قید کہتے ہیں کہ عزت بھی بچا ہوے میرے مستفا کریم نے فرما لیتر کردیا نے کنگلی لیا مرد یاد کرتے شہید ہوں نے جنت جاتے نے شہادت در رتبہ پاؤں نے اصا مر گئی تھان گھر بیٹھ بیٹھ کے میرے بیٹھے گھر خدا پورا کرے مرد دی خدمت کرے جڑی شہادت دربا مردوں نہادت مداعت لبات نو گھر بیٹھے ہی لب اللہ دولت آج سبحان کرتے ہیں اسلام کے مناسب ہے جو اسلام کے بارے میں شک کا شکار رہتے ہیں جو پیسہ دیکھتے ہیں تو چھوڑ دیا پیسہ نہیں پیسہ نہیں تو ہٹنا شروع ہو گیا پیسہ دولت خوف اور دولت تو چیزوں یہ ہوئے مسلمان نک کتنا نہیں ہے جگہ وہ بنا مومن وہ اللہ کی امانت کے بارے آدہ سوڑیا اپنے لال جو ہوئے ہو جائے پر تیری امانت فرق نہیں تیری امانت فرق اللہ فرما وا جا تلا ہو گفور للہ ہے عذاب دینا منافق مردہ عورتوں مشرق مردہ عورتوں نو جان ساری امانت والد اصا رحمت کرنی ہے ایمان آلے مردہ تے ایمان آلے تے جڑے ہر حال حالت سڈے دین نال کھلوتے نے وکان اللہ گفور الر اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے محمل دے رحمت تل کرے گا نو امانت لا کے ساتھ جنت لے گا. صحیح تھوڑا جا دیا میں نے پوچھتا صحیح چلو سکول پھر. آیا سے مرد میں موجود چی اکثر سر کان سے ہی ریڑتے مرے اصل پہلی ہے افسر مرد مرد جو بے بےغیرت باڑ کھڑے بڑا رن کی خوش ہُوا سر مرے ہی مرد کو بچا رن پہ بچی اصل سے پہلے صاحب سید احمد خان جو سی اس بھی آخر اس آخر میں مسلمانوں کی بیٹیوں کا بھی نام نہیں لیتا یہ تو مجھے مار دیں گے نام سا زبان تو آیا غیرت مان رہے ہیں گولی مار لہلا یہ مندے پہ آپ کر رہے چکی پہ اور باقی پچھے پہ پر سو ترقی ہو لے پیچھے بازی ہو گئی ہے اپنے ہاتھ نال چھوڑے ہوں